أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم <سؤال> یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 49 تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال کو افعال کو اعمال کو احوال کو درست فرما کر شریعت کے مطابق بنا کر اپنی درگاہ میں قبول فرما لے آئے نمبر انچاس کا ترجمہ یہ ہے اب یقول المناسقون ودینوب مرت یاد کریں اس وقت کو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے یہ کہا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب منافقین اور دل میں بیماری پالنے والوں نے یہ کہا غر رہا الا دین کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے غرور میں فریب میں اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے اوم توکل عَلَى اللہ اللہ تعالی مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرقین جنہوں نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے خراب کر دیا ہے ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ میں یہ توکل اللہ اور جو کوئی توکل کرے بھروسہ کرے اللہ پر فعن اللہ عزیز الحکیم تو یقیناً اللہ تعالی قوت والا اور حکمت والا ہے یہ بہت عجیب آیت ہے ہے تو چھوٹی سی آیت لیکن ہمارے زمانے کے اور اس وقت کے لیے جب کہ مسلمان انتہائی کمزور تھے یہ آیت عجیب ایک علاج کا درجہ رکھتی ہے اس آیت میں ایک طرف منافقین مدینہ کا ذکر کیا گیا ہے مکے کے مشرقین کا ذکر کیا گیا ہے ہےفقن یہ مدینہ کے منافقین تھے وہ لدین فیقل ہی مرت اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یعنی مکے کے مشرقین مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرقین نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں دیوانے اور کس چیز نے انہیں دیوانہ کر دیا ہے کس چیز نے انہیں دیوانہ بنا رکھا ہے کس بات نے انہیں پاگل بنا دیا ہے ان کے دین نے سبحان اللہ آج کل لوگ مجھے آپ کو اور غیرت مند مسلمانوں کو خصوصاً مجاہدین کو کیا کہتے ہیں بس یہی کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے عربی زبان میں یہ بات کی ہے اور آج لوگ اردو میں کہتے ہیں سندھی بلوچی فارسی ازبکی انگریزی اور دوسری زبانوں میں کہتے ہیں موجودہ دور کے دوغلے قسم کے لوگوں کی باتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں کافروں سے مرعوب کافروں سے متاثر اور کافروں کے طور طریقوں پر چلنے والے یا ان کی تہذیب و ثقافت پر مرمٹنے والے بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو ان طالبان کو اور ان مجاہدین کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے ان کو بے بنا ڈالا ہے ان کے دین نے ان کو پاگل بنا دیا ہے الفاظ قسم قسم کے ہیں زبانیں بھی مختلف ہیں لیکن بات یہی ہے غر رہا الای ہوں کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین نے غرور میں مبتلا کر دیا ہے ان کو ان کے دین نے سوچنے سمجھنے سے روک رکھا ہے آج جس وقت یہ درس ہو رہا ہے افغانستان پر عمارت اسلامیہ کی حکومت ہے ایسا ہے یا نہیں ہے کابل جہاں تین مہینے پہلے امریکہ اور اس کے غلاموں کی حکومت تھی آج وہاں سفید اور کالی پگڑیوں والوں کی حکومت ہے شریعت والوں کی حکومت ہے اسلامی نظام کے قیام استحکام اور دوام کے لیے کوششیں کرنے والوں کی قربانیاں دینے والوں کی اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے والوں کی حکومت لیکن آج سے بیس سال پہلے امریکہ آیا تھا تم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں بھی نہیں تھے اس وقت مجھے یاد ہے پوری دنیا کو یاد ہے جو لوگ اس وقت موجود تھے جنہوں نے عمارت اسلامیہ کے سقوط کو دیکھا تھا ان سب کو یہ باتیں یاد ہیں اخبارات میں ٹی وی پر ریڈیو میں اور انٹرنیٹ پر ذرائع ابلاغ پر میڈیا پر یہی بات ہوتی تھی کہ یہ طالبان بیوقوف ہیں یہ طالبان پاگل ہیں یہ طالبان نادان ہیں پوری دنیا ایک طرف اور یہ ایک ڈنڈا لے کر دوسری طرف امریکہ کے تیاروں کا امریکہ کے جہازوں کا یہ کلاشنکوف نامی ایک ڈنڈے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بس یہی بات ہے اللہ جل جلال نے عربی زبان میں قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرقین بیچارے مسلمانوں کے بارے میں جنہیں مکے کے مشرقین نے ان کے گھروں سے نکال دیا تھا ان کی مال و دولت چھین لی تھی بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے وہ ان کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے غر رہا اولا دین کہ ان کو ان کے دین نے بیوقوف بنا رکھا ہے ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے ان کو ان کے دین نے پاگل بنا دیا ہے چودہ سو سال پہلے جو باتیں صحابہ کرام ہمارے صلف صالحین اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں کافروں اور منافقوں نے کی تھی بالکل وہی باتیں مختلف زبانوں میں اس زمانے کے منافقین اور مشرقین اور کافروں نے کی اس زمانے میں جو مشرقین کی طرح ہیں کافروں کی مانند ہیں اور منافقین کی مثل ہیں انہوں نے یہ باتیں کی امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قسم قسم کی باتیں پڑھنے کو ملی سننے کو ملی کہ یہ بے ہے بے عقل ہے اور نادان ہے ایک اسامہ بن نادن کی خاطر اس نے پوری حکومت تجدی پوری عمارت قربان کر ڈالی یہ دنیا کے جو تواغیت ہیں اسلام کے خلاف لڑنے والے جو حکمران ہیں یہ جو لوگ سیاستیں کرتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے یہ نجاست ہے سیاست تو امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ نے کی تھی ایک مسلمان کی خاطر انہوں نے پوری حکومت قربان کر ڈالی اور پھر صرف انہوں نے نہیں بلکہ ان کے نام لیواؤں نے چاہے وہ افغانستان کے ہوں یا پاکستان کے یا پوری دنیا کے مسلمان ہوں سب نے مل کر اتنے بڑے کافر کا جسے امریکہ کہا جاتا ہے اس کے دوستوں کا جنہیں نیٹو کہا جاتا ہے اس کے غلاموں کا جنہیں ناپاک فوج اور پاکستانی نظام کہا جاتا ہے ان سب کا مقابلہ کیا ایک طرف اگر طالبان کا امریکہ کے خلاف لڑنا چاہے وہ پاکستانی طالبان ہو یا افغانی طالبان ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بہادری ہے شجاعت ہے پوری دنیا کی تاریخ میں انسانی تاریخ میں اتنی بڑی جنگ کسی نے نہیں لڑی ہے جب بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں اس دنیا میں تو آدھی دنیا اس طرف اور آدھی دنیا اس طرف ہو جاتی ہے پہلی جنگ عظیم میں بھی اسی طرح ہوا دوسری جنگ عظیم میں بھی اسی طرح ہوا روس کے خلاف جو افغانستان میں جہاد ہوا ہے اس میں بھی اسی طرح ہوا تھا لیکن یہ جو جنگ ہم نے آپ نے اور پوری دنیا کے مخلص مجاہدین اور مسلمانوں نے لڑی ہے یہ انسانی تاریخ میں ایک ایسی جنگ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی مثال اگر ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جنگیں ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا تھی دوسری طرف صرف محمد و رسول اللہ اور ان کے صحابہ کرام تھے اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا امریکہ اڑتالیس ملکوں کے ساتھ اس لٹے پٹے اور غریب افغانستان پر آیا یہاں اس نے بدماشی مچائی یہاں اس نے بمباری کی یہاں اس نے تباہی کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طرف یہ طالبان مجاہدین اور پوری دنیا کے مخلص مسلمانوں کی بہادری ہے تو دوسری طرف یہ امریکیوں کے لیے اور امریکیوں کے غلاموں کے لیے ذلت ہے رسوائی ہے شرمندگی ہے